أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الخذبدا ام كان من الغائبين لاعذبننه عذابا شديدا او لاذبحننه او لا ياتيني او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال قد فقال احد بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين انني وجتت مراة تملكهم واعطيت من كل شيء من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ان لا يسجدوا الذي يخرج القبع في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا اللہ, اللہ رب اللہ عظیم محترم سامعین کرام سورت النبل آپ کے سامنے پڑی گئی ہے اور سورت النبل سے آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک یہ سات آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے واقع کو بیان کیا ہے اور یقیناً سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی اللہ ازب نے بہت ساری نصیحتیں انسانوں کے لیے پوشیدہ رکھی سامعین کرام ان واقعات کو غور سے سنا جائے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نصیحتیں اس میں ہمارے لیے رکھی ہیں ان نصیحتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں آیت نمبر بیس کے اندر و تفق فقالمہ علی علیہ اور مِنَ الْغَائِبِينَ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلاطلام نے پرندوں کا جائزہ لیا چونکہ بتلایا جا چکا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں پرندے بھی ان کے فوج اور لشکر میں شامل تھے تو ایک موقع پر انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ان پرندوں میں ایک ہد پرندہ تھا ہد پرندہ یہ جو ہد پرندہ تھا اس کے تعلق سے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سعید ابن جبیر اور امام مجاہد ان مفسرین سے ان کی سند سے ایک واقعہ نقل کیا ہے جن کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں یعنی امام مجاہد امام سعید ابن جبیر یہ دونوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے مفسرین کے سند سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جو ہدود پرندہ ہے یہ دراصل انجینئر تھا انجینئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب صحراؤں اور جنگلوں میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گزرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ زمین کے اندر پانی کہاں پہ ہے اور زمین کے اندر کا پانی اس کو زمین کے اوپر سے ہی نظر آ تھا جس طرح سے انسان کو زمین کے اوپر کی چیز نظر آتی ہے حفظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی وہ زمین کے اندر پانی کو دیکھ لیتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہاں پہ پانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا تھا کہ پانی کتنے فٹ گہرائی پہ ملے گا یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر انسان کے اندر کوئی کمال ہے تو وہ کمال اس کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ رب نے اس کو وہ صلاحیت دیا ہے اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ انجینئر اپنے بیس پہ نہیں ہے بلکہ رب نے اس کو صلاحیت دیا ہے اگر کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے علم فلکیات کو جانتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اگر کوئی بہترین میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دن اور رات کی محنت کر کے ہم نے اس چیز کو حاصل کر لیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آ جائے تو ہد جیسے پرندے کو بھی انجینئر بنا دے وہ پرندہ بتا دیتا تھا کہ اتنے فٹ کی گہرائی پہ پانی ہے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے سے کھدائی کرواتے تھے اور وہاں پہ پانی نکل جاتا تھا ایک روزہ سے ہی کوئی موقع آیا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لینا شروع کیا تو دیکھا کہ یہ حدود پرندہ وہاں سے غائب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حدود پرندے کو غائب دیکھا تو فقال سلیمان علیہ السلام نے کہا مالی اللہ اور الہد امکان من امکانہ کیا بات ہے میں <تصفح> حدود کو دیکھ نہیں رہا ہوں آخر وہ کدھر چلا گیا ہے کیا وہ غائب ہو گیا ہے اور اس کے بعد کہا لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان اگر وہ بغیر پوچھے غائب ہوا ہے تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا سخت عذاب دوں گا یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا یا پھر جب وہ آئے گا تو اس کو اپنی معقول وجہ بتانی پڑے گی کہ وہ کیوں غائب ہوا کیوں غائب ہوا اس کی وجہ اس کو بتانی پڑے گی آیت کریمہ کے تعلق سے تفسیری روایتوں کے اندر تفسیر ابن مہادم کے اندر سفیان ابن عور اور عبداللہ بن شداد یہ دونوں مفصرین بیان کرتے ہیں کہ جب حدود پرندہ واپس آیا تو پرندوں نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہاں چلے گئے تھے سلیمان علیہ السلام نے تو بہت سلیمان علیہ السلام بہت غصہ ہو گئے ہیں اور وہ نظر مان لیے ہیں کہ تم کو ذبح کر دیں گے کہا کہ انہوں نے کوئی میرے لیے کچھ ایکسپشنل پوائنٹ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے کیا انہوں نے کچھ ایسا بتایا ہے کیا بتلایا انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اس کو میں سخت عذاب دوں گا اور اس کو میں زبا بھی کر دوں گا یا تو پھر اس کو یہ بتلانا پڑے گا کہ وہ کیا سوچ کر کے غائب ہوا اور کیوں غائب ہوا کون سی وجہ تھی تو ہدود پرندہ کہتا ہے کہ تب میں نہ جات پا لیا میں اب سلیمان علیہ السلام میرا کچھ نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے فرمایا فو مکسہ غیر بھائی تھوڑی دیر کے بعد حدود پرندہ آ گیا اور آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور جب اسے پوچھا گیا کہ کہاں گئے تھے تو اس نے کہا احتوام میں نے وہ بات معلوم کیا ہے جو اب تک معلوم آپ نہیں کر سکے میں نے وہ بات معلوم کی ہے جس بات کو اب تک آپ معلوم نہیں کر سکے ہیں اور میں آپ کے پاس سبا ملک کا ایک یقینی خبر آپ کے پاس لے کر گیا سبا ایک ملک ہے وہاں کی ایک سچی اور پکی خبر لے کر آیا سلیمان علیہ السلام کی جو حکمرانی تھی جو ان کی بادشاہت تھی وہ فلسطین کے اوپر تھی اور مشریقی اردن پہ تھا اسی طرح سے حبشا کے ملک اور مصر پہ بھی ان کی بادشاہت تھی لیکن یمن کی طرف بادشاہت نہیں تھی. حدود پرندہ اڑا اڑ کر کے سیدھے یمن کی طرف چلا گیا وہاں جا کر کے ایک قوم کو دیکھا جس کو قوم سباہ کہا جاتا ہے وہ انتہائی آسودہ اور تجارت و معیشت میں بالکل بہت بہترین قوم تھی اور ہر طرح کی چیز وہاں موجود تھی وہاں گیا وہاں کے پورے حالات کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کر کے وہ پرندہ سلمان علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سبا قوم کو دیکھا ہے یہ ایسی قوم ہے جو قوم تجارت کھیتی باڑی ہر اعتبار سے بالکل سخی اور سمپن ہے ہر طرح کی چیز وہاں پہ موجود ہے اور اس ملک کے اوپر جو بادشاہت ہے وہ ایک عورت کیا ہے ایک عورت کی بادشاہت ہے ایک عورت وہاں کی ملکہ ہے وہی عورت وہاں پہ حکمرانی کرتی ہے اس کا نام ملکیس ہے اور اس عورت جو حکمران ہے اس کا جو تخت ہے اتنا بہترین تخت ہے کہ ویسا تخت میں نے کسی بادشاہ کے پاس نہیں دیکھا اس کا تخت سونے کا ہے اس میں ہیرے اور جواہرات اور ضرورت جڑے ہوئے ہیں اسی پہ بیٹھ کر کے وہ حکمرانی کرتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے سورج کے سامنے جھکتی ہے ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک پرندے کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا وحدہ الا شریک ہے لیکن انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے عقل و فہم سے نوازا وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے فرشتوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے جنوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے یہاں تک کہ قبروں اور مزاروں کی بھی پوجا کر لیتا ہے اپنے پیروں اور فقیروں کی بھی پوجا کر لیتا ہے پیڑ اور پتھر کی بھی پوجا کرتا ہے سورج اور چاند کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے نفس کی بھی پوجا کرتا ہے اگر پوجا نہیں کرتا ہے پرش نہیں کرتا ہے تو صرف رب کی پوجا نہیں کرتا ہے اور بعض لوگ اگر رب کی پوجا کرتے بھی ہیں تو وہ لوگ رب کے ساتھ ان چیزوں کو بھی شریک کھیراتے رہتے ہیں جبکہ وہ ہدت پرندہ دور دراز جا کر کے ایک پکی اور سچی خبر لا کر کے جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس جگہ کے حالات کو بیان کیا تو وہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ وہاں پر ہر چیز موجود ہے اور عورت حکمران ہے اس کا تخت بھی بہت عظیم ترین ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ سورج کے سامنے جھکتے ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے اس عمل کو بہترین بھی سمجھتے ہیں اور کارے ثواب سمجھ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں گویا حدود پرندے نے اپنے اس خبر میں یہ بھی بتلایا کہ سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا پیغام اس ملک میں بھی پہنچنا چاہیے اور اس ملک میں بھی آپ اللہ تبار کو تعالیٰ کی دعوت کو پہنچانا آپ کے لیے فرض ہے گویا یہ جو فریضہ ہے سلیمان علیہ السلام کو کون بتا رہا ہے ایک پرندہ بتا رہا ہے لیکن ہم مسلمان دعوت تو دوسروں تک پہنچانا دور کی بات خود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہمارے انسانوں کے اندر یہ بات پڑھی جاتی ہے اور یہ افسوس کا بالکل نیچلا مقام ہے بہت ہی نیچے کا مقام ہے کہ ہم کو کتنا افسوس اس, م... اس مسئلے پر کرنا چاہیے دین کی بات ہمیں پہنچانی ہے اس سلسلے میں سوچ فکر نہیں ہے لیکن اپنے دوسرے معاملات کے لیے بہت سارے سوچ ہے اگر کہیں پر کوئی کام چلے اس کام کو ٹانگ پکڑ کے کیسے کھینچنا ہے اگر کہیں پہ دعوت کا کوئی کام انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پر ٹانگ پکڑ کے کیسے کھینچنا ہے اس کے بہت سارے پوائنٹس اور بہت سارے نقطے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن خود ہم دعوت کی بات کو دوسروں تک پہ پہنچانے کی کوشش کرے اس کے بارے میں سوچ رہی ہے یہاں پر ایک پرندہ سلیمان علیہ السلام کو ترغیب دے رہا ہے کہ میں نے ایک ایسے ملک کو دیکھا ہے جہاں سورج کی پوجا ہو رہی ہے اور آپ کا ملک یہاں پر موجود ہے اور آپ اللہ کے نبی بھی ہیں آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ آپ وہاں پہنچئے اور وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیے اور بتلائیے کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قصے کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ہاں کہ خود پرندے نے کہا کہ تم لکو تم لکو ہم, ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو عورت اس ملک کے اوپر بادشاہت کرتی ہے وہ اوت من کل شی اور اللہ نے اس عورت کو ہر چیز سے نوازا ہے ولہ عرش و نازیم اور اس کا جو عرش ہے جس کے اوپر بیٹھ کر کے وہ حکمرانی کرتی ہے وہ بہت بڑا ہے سونے کا ہے اس کے اندر ہیرو اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں وہ جتھا و قوم علی شمسون اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عورت بھی اور اس کی قوم بھی اللہ کمار کو و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے جھک رہی ہے سورج کو سجدہ کر رہی ہے وہ زیام شیتانہ اور شیطان نے بھی اس کے عمل کو ان کے سامنے سجا دیا ہے یعنی یہ ایسی قوم ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے آخرت کا انکار کرتی ہے اور دنیا کس طرح سے بہترین بن جائے بس اسی خیال میں رہتی ہے کہ دنیا کا معیار بلند ہو جائے ہمارا ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دولت مند بن من جائے اور ہمارے زندگی کا نیار بہترین ہو جائے اور شیطان نے بھی ان کو یہی بات سمجھا دیا ہے اور سمجھا کر کے ان کو راہ حق سے روک دیا ہے پس وہ اب ہدایت نہیں پا پا رہا ہے شایطان. حدود کے الفاظ کو سنیے وہ کیسے بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ زیتان شیطان نے اس کے عمل کو سجا کر کے ان کے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اس عمل کو سجا کر کے ان کو راہ راز سے روک دیا ہے راہ سے ان کو روک دیا ہے وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہدایت وہاں تک پہنچائیں اللہ کے حکم کو ان کے سامنے پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ان کو جھکنے پر مجبور کریں آپ کے لیے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اللہ یش دو خب آفس سماواتی والا عربات و مات ال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رب کی عبادت کی جاتی ہے. جو رب زمین و آسمان کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور ان تمام چیزوں کو بروکار لا کر کے انسانوں کے لیے رزق مہیا کرتا ہے انسانوں کو جو رزق مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے اس زمین سے مل رہا ہے اس آسمان سے مل رہا ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے زمین کے اندر جاتی ہے اللہ تبارک مطالعہ تعالیٰ اپنی تمام مشینری کو کام پہ لگاتا ہے اس کے بعد زمین سے پودے اگتے ہیں غلے اگتے ہیں کھانا اگتے ہیں پھل پھول اگتے ہیں میوے اگتے ہیں سب زمین سے اللہ ان پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے اور ان تمام چیزوں کو کام ملا کر کے انسان کے لیے روزی مہیا کرنے والا ہے سورج کی پرستش نہیں ہونی چاہیے اس ذات کی پرستش ہونی چاہیے جو سورج ہے اس کی پرستش نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ذات کی پرستش ہونی چاہیے جو ان تمام چیزوں کو سامنے لا کر کے اے انسان تیرے لیے روزی پیدا کرتا ہے اور وہ تو اتنا بڑا عالم الغائب ہے اس کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ وہ صرف زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتا ہے بلکہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے اے انسان جس کو تم چھپاتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ یش ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کس کو سجدہ کرتے لیکن وہ لوگ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے وہ یا علم امات ومات ال اور جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو اے لوگوں اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ اللہ اللہ کی ذاتی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے یعنی اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے تو حدود جو کہہ رہا ہے کہ بالقیس جو عورت ہے بادشاہ اس کا جو عرش بہت بڑا ہے تو حدود کو بھی معلوم ہو جائے اور پوری کائنات کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے عرش سے بڑھ کر کے کسی کا بھی عرش نہیں ہے اللہ کے عرش سے بڑھ کر کے کسی کا بھی عرش نہیں ہے اور یہاں پہ سجدہ کرنا یہاں پر سجدہ کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے انسان سجدہ کرے کیوں کیونکہ سجدہ کر کے وہ یہ بتلائے کہ اے رب ہم سورج کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں ہم تجھ کو سجا کرنے والے ہیں ہم, ہم سورج کو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں آگ کو سجا کرنے والوں کے ساتھ نہیں پیروں اور فقیروں کو سجا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم خالص مومن لوگوں کے ساتھ ہیں جو صرف تجھ کو ہی سجا کرتے ہیں لہذا یہاں پہ سجا کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے اور لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے توحید پرستی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم دائن فرمائے اللہ تبارک وطالعہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے آمین یا رب العالمین اور مالین اللہ